الذين آمنوا لا الربا واتقوا الله لعلكم تفلحون اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سوٹ کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ فلاح پاؤ گے یہ بڑھتا اور چڑھتا سوٹ کھانا چھوڑ دو عہد کی شکست کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان ع کامیابی کے موقع پر بال کی تمس سے مقلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے اس لیے حکیم مطلق نے اس حالت کی اصلاح کے لیے ذر پرستی کے سرچشمے پر بند باندھنا ضروری سمجھا اور حکم دیا کہ سود خاری سے باز آؤ جس میں آدمی رات دن اپنے نفع کے بڑھنے اور چڑھنے کا حساب لگاتا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے آدمی کے اندر روپے کی حرص بے حد بڑھتی چلی جاتی ہے وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 الذين ينفقون في السر والضراء والكظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين دور کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں خواہ بدحال ہوں یا خوشحال جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں سودخاری جس جی سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سوتخاری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں سود لینے والوں ہرس و تما بخل اور خود غرضی اور سود دینے والوں میں نفرت غصہ اور بغض و حسد عہد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ سود خاری سے فریقین میں جو اخلاقی اوصاف پیدا ہوتے ہیں ان کے بالکل برعکس انفاق فی سبیل اللہ سے یہ دوسری قسم کے اوساف پیدا ہوا کرتے ہیں اور اللہ کی بخشش اور اس کی جنت اسی دوسری قسم کے اوساف سے حاصل ہو سکتی ہے نہ کہ پہلی قسم کے اوصاف سے والذین اذا فعلوا فروف او ظلموا انفسهم فسم دلہ فاستغفروا بھی ذکر اللہ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فوش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے من تحتها فيها ونعم اجر ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے قَدَخَلَتْ مِن قَبَلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو چھپلایا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 دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو تلوہ اللہ دینو تخم شہد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 جو واقعی راستی کے گواہ ہوں کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس چوٹ کو کھا کر کافر پست ہمت نہ ہوئے تو اس چوٹ پر تم کیوں ہمت ہارو ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں اصل الفاظ ہیں ویت خمین کم اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم میں سے کچھ شہید لینا چاہتا تھا یعنی کچھ لوگوں کو شہادت کی عزت بخشنا چاہتا تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور مرافقین کے اس مخلوط گروہ میں سے جس پر تم اس وقت مشتمل ہو ان لوگوں کو الگ چھانٹ لینا چاہتا تھا جو حقیقت میں شہدا ناس ہیں یعنی اس منصب جلیل کے اہل ہیں جس پر ہم نے امت مسلمہ کو سرفراز کیا ہے ولی يمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا تھا۔ ام حسبتم ان تدخل الجنت ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين